لا دین لوگو اسلام کے دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں یہ دین جو ہے نا یہاں اس سے مراد اسلام ہے ادین کوئی اور دین نہیں بلکہ اسلام مراد ہے کہ اسلام کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں پہلے بھی بات آ چکی ایک ہے کوئی آدمی قبول کر لے اور قبول کرنے کے بعد شریعت کے احکامات کو نہیں مانتا اسلام نے کہا اس پہ جبر ہو سکتا ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے اسلام تو قبول کر لیا لیکن میں پب ضرور کھولوں گا تو اسلامی اسٹیٹ اسلامی حکومت سے منع کر دے گی کہ تم نہیں کھول سکتے ایک آدمی کہتا ہے اسلام تو قبول کر لیا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا حکومت پہ جبر کر سکتی ہے کہ تم نماز پڑھو گے اگر باہر نہیں آؤ گے گھر کے اندر رہو جو بھی ہے گھر کے باہر آؤ گے تو تمہیں وہاں کے قانون کو ماننا ضروری ہے کہ سرے سے کوئی اسلام قبول ہی نہیں کرنا چاہتا کافر اللہ نے کہا اللہ قبول کرے لا اکراہ بل کوئی جبر نہیں ہے دین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبر نہیں کیا اور عمر رضی اللہ نے اپنے غلام اسبق کے متعلق چاہتے تھے وہ عیسائی تھا اور اسبق کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ نے اس سے کہا کہ اسبق خدا نے تمہیں بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور اگر تم اسلام قبول کر لو تو مجھے بڑی آسانی ہو جائے خلافت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں میں تم سے مدد لینا چاہتا ہوں میرے ساتھ مل کے کام کرو اس نے کہا امیر المومین اسلام قبول نہیں کروں گا تو ابن کثیر رحمت اللہ نے اسی آیت کی تفصیل میں لکھا ہے کہ عزق عمر رضی اللہ نے یہی آیٹ پڑھ دی ان کا لا اقرا الدین دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں قد تبین رشد من گئی ولاشک کو شبہ ہم واضح کر چکے ہیں رشت کو غی سے رشت راشد ہدایت یافتہ ہدایت کی راہ صحیح راہ غی گمراہی کی راہ ہم بالکل دونوں کو واضح کر چکے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ لائن ہے جو ہم تک آتی گیا ہے یہ راہ ہے جو جہنم اور شیطان کی ہے مرضی ہے مانو مرضی ہے نہ مانو ہمیں یقفر بتاقوت اور جو کوئی کفر کرے گا تاغوت کا وہ یومم باللہ اور اللہ پر ایمان لائے گا فقد سو اس انسان نے دستمس کا پکڑ لیا بلولوا اس رسی کو الوس جو مضبوط ہے دیکھیے یہاں کا سب سے پہلی بات یہ کہ جو کوئی کفر کرے گا تاغوت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرے اسی لیے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تبر انکل دین ان سے اسلام اور مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب اسلام کے علاوہ تمام دینوں سے بیزاری کا اظہار کرے کوئی پوچھتا ہے صاحب آپ کا دین اور وہ کہتا ہے جی دین تو بس اپنی اپنی بات ہے یہ جواب درست نہیں ہے صاحب اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے وہی بات ہے کل والی کہ پوچھے آپ کے والد تو کہ آدم علیہ اسلام اس کا مطلب کچھ ہے دال میں کالا سیدھی طرح بتاؤ والد کون ہے یہ طرح کہتے ہیں یہ آج کل ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں نا ان کا حال یہی ہے کہ کوئی پوچھے آپ کا دین دین تو اپنی اپنی بات ہے صاف کہ نہیں کہتا بھی میرا دین اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ میں کسی دین کو نہیں مانتا اسی لیے اللہ نے کہا میں یقر بتاک جو کوئی تاغت کا شیطان کا انکار کرتا ہے وہ یومم باللہ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے کل میں طیبہ میں بھی دیکھو پہلے سکھایا ہے کہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ خدا ہے تو نفی کرے سارے دینوں کی اور اللہ کے دین کا اثبات کرے و تبر یا دین ان سے ولیسلام اسلام کے علاوہ تمام دینوں کی نفی کرے صاف کہ عیسائیت یہودیت بت پرستی بدھ مت ہندو مت میں کسی کو نہیں مانتا بھائی سیدھا سادہ مسلمان ہوں اسلام کو مانتا یہ ہے وہ یوم اور اللہ پر ایمان لاتا ہے جو آدمی فوق دستمس اس نے کیا کیا تھام لیا مسق کسی چیز کا رکنا امساق کسی چیز کو روک لینا دستمس کا وہ رک گیا تھام لیا اس نے کس چیز کو بل الوسقا ایسی رسی کو الوسقا جو واسق ہے جو پکی رسی ہے جو اللہ تک پہنچانے کے لئے کافی ہے اس کو لن فسام لہا جو کبھی نہیں ٹوٹتی کوئی انفسام کوئی ٹوٹنا نہیں ہے اللہ اس رسی کے واسطے الروت الرسقا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ہاں کی زمیر ادھر لوٹ رہی ہے کہ وہ عرواء وسقا اس میں انفسام نہیں ہے ٹوٹنا نہیں ہے اس رسی نے ٹھیک اللہ تک تمہیں لے کے جائے گی و اللہ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی سنتا ہے جو جو کچھ جس دین کے ساتھ رغبت کا اظہار کر رہا ہے اللہ بہت سننے والا ہے اس کو علیم اور اللہ ان چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے کہ کسی انسان کا کیا دین اس کے بعد جو دو آیات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں ایک ایک اصول بیان کیا ہے ایک آیت بلکہ آ اس آیت میں اللہ نے ایک اصول بیان کیے ہیں دو اس ایک آیت میں اور ان دونوں اصولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق تین قصے اور نقل کی ہیں دو باتیں تو گزر چکی ہیں دو قصے ایک حسب اداؤد علیہ السلاۃ والسلام کا وہ جہاد کا واقعہ ایک وہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں دو تین قصے آگے تین کہانیاں چھوٹی چھوٹی حق اعلیٰ شانونے نے اور نقل فرمائی ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل سچی چیزیں کہانی سے یہ مراد نہیں علیہ زب اللہ تو وہ چیزیں اور اس کے اس کے لیے دو اصول یہاں اللہ نے بتائے ہیں کہ اللہ کی ولایت اور دوستی کس کے ساتھ ہے اور شیطان کی دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بعض شخصیات کا ذکر بھی کیا ہے کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے